معزز سامین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب پون او نین او سوری نو سن رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها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 عبد الرحمان بن اوف جنت میں ہیں سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں ابو عبیدہ بن جرا جنت میں ہیں سعید بن زید جنت میں ہیں اس حدیث کو ترمزی اور ابن ماجہ نے سیدنا عبد الرحمان بن آف اور سیدنا سعید بن زید کے واسطے سے روایت کیا ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص کے حالات اور واقعات سناتے ہیں آپ بھی ان دس خوش نصیب ترین انسانوں میں سے ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی آپ اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں سیدنا سعد بن ابی وقاص ہجرت مدینہ سے قریبا تیس سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے اس لحاظ سے عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیئیس سال چھوٹے تھے ماں باپ نے نام ساتھ رکھا کنیت ابو اسحاق تھی ان کے دو بیٹوں کے نام اسحاق اکبر اور اسحاق ازغر تھے انہی کی نسبت سے کنیت ابو اسحاق تھی آپ قبیلہ قریش کی ایک معذت شاخ بنو زہرا سے تعلق رکھتے تھے پانچویں پشت میں آپ کا سلسلہ نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے آپ کے والد نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا والدہ کا نام ہمنا تھا وہ بنو امیہ سے تھی نبی اکرم سیدنا سعد بن ابی وقاص کے ماموزاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ کے چچا بھائی اور آپ کے مامو تھے آپ کے بچپن کے حالات کتابوں میں نہیں ملتے بات کی زندگی کے حالات سے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ جوانی کی عمر کو پہنچنے تک ہتھیاروں کا استعمال سیکھ لیا تھا اور تیر بنانے کے فن میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی سولہ سترہ سال کی عمر میں ہی ایک بہادر سمجھدار اور نیک نوجوان بن چکے تھے جو ہی آپ کو اسلام کی دعوت دی گئی آپ نے قبول ساتواں سال تھی کہ اسلام لے آئے اس طرح آپ الاولون میں شامل ہیں آپ کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی آپ کی والدہ کو اسلام قبول کرنے کا حال معلوم ہوا تو سخت ناراض ہوئی اسے اپنے باپ دادا کے مذہب سے دیوانگی کی حد تک لگاؤ تھا۔ اس نے سیدنا ساتھ سے کہا جب تک تم اسلام نہیں چھوڑو گے میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ کوئی بات کروں گی۔ سیدنا ساتھ کو اپنی والدہ سے بہت محبت تھی لیکن ماں کی وہ محبت بھی اسلام نہ چھوڑا سکی۔ وہ اس امتحان میں پورے اترے ماں تین دن تک بھوکی پیاسی اور خاموش رہی۔ حالت نازک ہو گئی تو ایک دوسرے بیٹے نے اسے پانی پلائے. اس موقع پر اللہ کا حکم نازل ہوا کہ ہم نے انسانوں کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے اگر وہ تجھے میرے ساتھ پر مجبور تو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے ایک دن چند کافر ان کی طرف آ نکلے مسلمان اس وقت ایک گھاٹی میں عبادت کر رہے تھے کافروں نے پہلے تو مسلمانوں کا مذاق اڑایا پھر انہیں مارا پیٹا سیدنا سعاد سے برداشت نہ ہو سکا پاس ہی اونڈ کی ایک ہڈی پڑی تھی اس کو اٹھا کر ان پر حملہ کر دیا ایک کافر کا سر پھٹ گیا دوسرے اس کے ساتھ ہی بھاگ نکلے سیدنا سعاد بن ابی وقاس پہلے شخص ہیں جنہوں نے دین کی خاطر کسی کافر کا خون بہایا سیدنا سعاد بن ابی وقاس کا شمار رسول اللہ کے ان ساتھیوں میں ہوتا ہے جو اسلام لانے کے بعد آپ کے ساتھ مکہ میں ہی مقیم رہے ہر قسم کی برداشت بر کافروں کے ظلم بہت حوصلے سے برداشت کیے یہاں تک کہ نبوت کے تیرہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں موجود تمام مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اس سے پہلے مسلمانوں کی کچھ تعداد آپ کی ہدایت پر حبشہ چلی گئی تھی لیکن سیدنا آساد اور کچھ دوسرے صحابہ نے مکے میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا پھر جب مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے تمام مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی اس وقت سیدنا سعاد بن ابی وقاس اپنے بھائی عمیر کے ساتھ ہجرت کر گئے عمیر بھی مسلمان ہو چکے تھے مدینے پہنچنے پر انہوں نے اپنے بڑے بھائی عطبہ بن ابی وقاس کے ہاں قیام کیا عطبہ نے چند سال پہلے مکہ میں ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس درس سے مدینہ آ گیا تھا کہ کہیں بدلے میں اسے نہ قتل کر دیا جائے یہ اگرچہ مسلمان نہیں ہوا تھا پھر بھی اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو خوشی سے ٹھہرایا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدین تشریف لے آئے اب اگر سے مسلمان مکہ کے کافروں کے ہاتھوں سے محفوظ ہو چکے تھے لیکن ان کی طرف سے خطرہ پھر بھی موجود تھا اس لیے مسلمان ہر وقت خبردار رہتے تھے ہتھیار اپنے پاس رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا بھی دیا کرتے تھے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ مدین تشریف لائے تو ایک رات آپ کی نیند اچاٹ ہو گئی آپ نے فرمایا کاش آج کوئی نیک آدمی پہرے پر ہوتا اتنے میں ہتھیاروں کی جھنکار سنائی دی کون ہے جواب ملا میں دریافت فرمایا کس لیے آئے ہو انہوں نے جواب دیا میرے دل میں آپ کی نسبت خوف محسوس ہوا کہ کہیں کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے اس لیے میں پہرا دینے کی نیت سے حاضر ہوا ہوں آپ نے یہ سن کر ان کے لیے دعا کی اور سو گئے غزوہ بدر سے پہلے چند چھوٹی مہمات بھی پیش آئیں آپ نے ان سب میں شرکت کی ہجرت کے دوسرے سال بدر کا مارکہ ہوا یہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی بڑی لڑائی تھی قریباً ایک ہزار کافروں کے مقابلے میں مسلمان صرف تین سو تیرہ تھے ان کے پاس سازو سامان بھی بہت کم تھا جبکہ کافر ہر طرح کے سامان اور ہتھیاروں سے لیس تھے مدینے سے قریب اسی میل دور بدر کے مقام پر یہ لڑائی ہوئی اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا جذبہ جہاد اور اسلامی جوش اس قدر پسند آیا کہ اس نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا اسی بنیاد پر بدری صحابہ کا مرتبہ باقی صحابہ سے بلند ہے ان صحابہ میں سیداد بن ابی وقاص اور سیدنا عمیر بھی شامل تھے لڑائی جس وقت خوب زوروں پر تھی سیدنا سعد کا مقابلہ قریش کے ایک مشہور بہادر سعید بن آس سے ہو گیا آپ نے سعید پر ایسا کاری وار کیا کہ وہ آن کی آن میں ہلاک ہو گیا آپ نے اس کی تلوار پر قبضہ کر لیا اور اس کو لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت تک غنیمت کے مال کے بارے میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لیے آپ نے سیدنا سعاد بن ابھی وقاس سے فرمایا کہ یہ تلوار جہاں سے اٹھائی ہے اسے وہاں ہی رکھ دو سیدنا سعاد نے فوراں تعمیل ارشاد کی تلوار وہیں رکھ دی لیکن تلوار واپس رکھنے سے وہ غمگین ہو گئے اللہ کی رحمت جوش میں آئی جلد ہی سورہ انفال نازل ہوئی اس میں یہ حکم بھی تھا کہ جو مال تم نے لڑائی میں حاصل کیا ہے وہ بالکل حلال ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعاد کو بلایا اور فرمایا جاؤ اور اپنی تلوار اٹھا لو سعاد بن ابی وقاس فرماتے ہیں لڑائی شروع ہونے سے پہلے میں نے اپنے بھائی عمر کو دیکھا کہ ادھر ادھر چھپتے پھر رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا چھپتے کیوں پھر رہے ہو انہوں نے جواب دیا بھائی کم ہے نا ڈر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی میں حصہ لینے سے روک نہ تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں شاید اللہ مجھے شہادت نصیب فرمائے عمیر کو جس بات کا ڈر تھا وہ پیش آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر کا معائنہ کیا تو عمیر کو کم عمر پا کر واپس جانے کا حکم فرمایا امیر رونے لگے آپ کو ان کے رونے اور شوق کا علم ہوا تو ان کو لڑائی کی اجازت دے دی سیدنا سعید فرماتے ہیں کہ امیر کا قد چھوٹا تھا اور تلوار بڑی پھر بھی امیر بہت بہادری سے لڑے اور آخر کافروں کے مشہور پہلوان عمر بن عبدیوت کے ہاتھوں شہادت پائی اس طرح ان کی دلی تمنا پوری ہو گئی سیدنا سعید کو اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت تھی ان کی شہادت سے آپ کو بہت رنج ہوا۔ وقت کی لڑائی سے ایک دن پہلے سات بن ابھی وقاص اور عبداللہ بن جاہش بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک سیدنا سعد نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور یہ دعا مانگی۔ اے زمین و آسمان کے مالک کل جب لڑائی چھڑے تو جو دشمن میرے مقابلے پر آئے وہ بہت بہادر ہو، دلیر ہو اور جنگجو ہو اور میں تیرے راستے میں اسے قتل کروں۔ ان کی یہ دعا سن کر سیدنا جاہش نے آمین کہی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ میرے مقابلے پر ایسا دشمن آئے جو بڑا غسیلہ ہو بہادر ہو میں تیرے راستے میں اس سے لڑوں یہاں تک کہ وہ مجھے قتل کر دے میرے ناک کان اور ہونٹ کاٹ ڈالے میں جب تجھ سے ملوں اور تو پوچھے کہ تیرے کان ناک اور ہونٹ کیوں کاٹے گئے تو میں عرص کروں اے اللہ تیرے لیے تیرے دین کے لیے کاٹے گئے ان کی یہ دعا سن کر سعید بن ابی وقاس نے آمین کہی دوسرے دن اہد کا مارکہ ہوا کافروں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی کا بازار گرم ہوا سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا جہش نکلتے ہیں اور کافروں کی سفے الٹ کر رکھ دیتے ہیں ایسے میں اچانک سعد بن ابی وقاص کی طرف ایک بہت بڑا جنگجو تلہ بن ابی تلحا بڑھا سیدنا آ سعد نے تاک کر ایک تیر اسے مارا تیر گلے میں لگا اس کی زبان باہر نکل گئی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا اس طرح سیدنا سعد بن ابی وقاص کی دعا قبول ہو گئی دوسری طرف سیدنا جہش نے اس قدر جوش سے تلوار چلائی کہ دشمنوں کو مارتے کٹتے ہوئے ٹوٹ گئی وہ فوراں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے انہیں خجور کی ایک شاخ مرحمت فرما دی انہوں نے اس سے تلوار کا کام لیا بہت دیر تک اس سے لڑتے رہے آخر کافروں کے ایک بڑے جنگجو ابو الحکم بن اخنس نے ان پر وار کیا یہ وار ایسا تھا کہ عبداللہ بن جہش شہید ہو کر زمین پر آ رہے کافروں نے ان کے ناک کان اور ہونٹ کاٹ کر دھاگے میں پیرو لیے سیدنا بن ابی وقاص کا اس طرف سے گزر ہوا ان کی ناش دیکھ کر بے اختیار ان کے موں سے نکلا. اللہ کی قسم نکلا اللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی پھر جب اس لڑائی میں مسلمانوں کے پاؤں اکھلے تو آپ پر کافروں نے ہر طرف سے حملہ کیا تو چند صحابہ نے آپ کی حفاظت کے لیے خود کو ڈھال بنا لیا ان جانصاروں میں سیدنا آسعد بن ابی وقاص بھی تھے یہ اصحاب شروع سے لے کر آخر تک جان کی بازی لگا کر آپ کی حفاظت کرتے رہے دشمن کے جو آدمی آپ کی طرف بڑھتے یہ انہیں بھگا دیتے سیدنا آ سعد بن ابی وقاص تیر چلانے میں بہت ماہر تھے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس کھڑے تھے اور کافروں پر تیر پر تیر برسا رہے تھے آپ اپنے ترکش سے تیر نکال نکال کر انہیں دیتے جاتے تھے اور فرما رہے تھے اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں سیدنا سعد نے احد کی لڑائی میں 1000 تیر چلائے۔ لڑائی کے دوران میں ایک کافر ابو سعید بن ابی طلحہ مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا۔ سیدنا سعد نے تاک کر ایسا تیر مارا کہ وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ احد کی لڑائی میں وہ بھی کافروں کی فوج میں شامل تھا۔ اس نے لڑائی کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر پھینکا۔ اس سے آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا اس کے بعد سید فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم میں سے زیادہ کسی کے کے خون کا پیاسا نہیں کچھ عرصے بعد گفر ہی کی حالت میں پانچویں سال غزوہ خندق پیش آیا اس لڑائی میں بھی سات بن ابھی بکاس شامل تھے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ خندق کی لڑائی میں ایک کافر کو دیکھا وہ اپنی ڈھال کبھی ناک سے اوپر اور کبھی نیچے لے جاتا تھا میں نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا جس وقت اس نے اپنا ہاتھ نیچے کیا میں نے نشانہ باندھ کر ایسا تیر مارا کہ بدحواس ہو کر گر پڑا اس کا پاجامہ نیچے سے سرک گیا آپ کی نظر اس پر پڑی تو آپ ہنس پڑے میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات پر ہنسے آپ نے فرمایا اس شخص کی بدحواسی پر حجرت کے چھٹے سال بیعت رزوان کا واقعہ پیش آیا اس بیعت میں شریک ہونے والے اصحاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کی خوشخبری دی ان خوش نصیب اصحاب میں بن بھی حصہ لیا فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ موجود تھے ہنین تبوک اور طائف کی مہمات میں بھی آپ شریک رہے ہجرت کے دسویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے تو سات بن ابھی بقاس بھی ساتھ تھے لیکن سعد مکے میں پہنچ کر بیمار ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے سیدنا سعد کو اپنے زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں رہ گئی تھی انہوں نے عرص کیا اے اللہ کے رسول میں مکے میں مر رہا ہوں جبکہ میں اللہ کی راہ میں اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکا ہوں آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اے اللہ ساتھ کو شفا دے اور اس کی ہجرت کو پورا کر اس کے بعد آپ جلد ہی صحت یاب ہو گئے اور واپس مدینے آ گئے حجت الوداع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے سعد بن نبی وقاص کے لیے یہ صدمہ زندگی کا سب سے بڑا تھا ابو بکر صدیق نے اپنی خلافت میں سعد بن ابی وقاص کو بنو حوازن کا عامل مقرر کیا آپ کی وفات کے بعد سیدنا عمر نے ایرانیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا تو سعید بن وقاس نے بنو حوازن سے تین ہزار کا لشکر روانہ کیا ادھر مدینے میں سوال پیدا ہوا کہ عراق کی طرف بھیجے جانے والے لشکر کا سپاہ سالار کسے بنایا جائے عبد الرحمان بن عوف نے مشورہ دیا کہ سعد بن ابی وقاص کو بنا دیا جائے سیدنا عمر نے اسی وقت خط لکھ کر بلا لیا مدینے پہنچے تو آپ کو عراق کی مہم کا سپاہ سالار مقرر کیا گیا اور جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا گیا سیدنا سعاد مدینے سے چل کر قادسیہ کے مقام پر پہنچے اور یہیں پڑاؤ ڈالا یہ ایرانیوں کا دروازہ تھا اور نہایت سرسبز و شاداب مقام تھا ادھر ایران کا بادشاہ یز گرد مسلمانوں کے مقابلے میں زبردست تیاری کر رہا تھا اس نے ایک بہت بھاری لشکر تیار کر لیا اس کا سپاہ سالار رستم کو مقرر کیا اور اسے ہدایت دی کہ تبہ کن حملہ کر کے مسلمانوں کو پیس ڈالے سیدنا اساد نے ایرانیوں کے لشکر کی تعداد اور سامان کی پوری تفصیل خلیفہ دوم سیدنا عمر کو لکھ بھیجی ادھر سے جواب آیا تم ایرانی فوج کی کثرت اور ساز و سامان سے نہ گھبراؤ اللہ پر پورا بھروسہ رکھو اسی سے مدد مانگو جنگ سے پہلے ایران کے بادشاہ کے پاس چند دانا اور بہادر لوگوں کو بھیجو وہ اسے اسلام کی دعوت دے آپ کا حکم ملتے ہی ساد نے اپنی فوج سے چودہ آدمی چنے انہیں ایران کے بادشاہ سے بات کرنے کے لیے بھیجا لیکن یسد ان کی کوئی بات نہیں سنی یہ لوگ ناکام واپس آ گئے اس نے رستم کو حکم دیا مسلمانوں کو پیس ڈالو اب ایرانی فوج آگے بڑھی اس وقت ایرانی لشکر کی تعداد دو لاکھ کے قریب تھی جبکہ اسلامی لشکر صرف چالیس ہزار کے قریب تھا مسلمان پر جوش تھے اتنے میں ساد بن ابھی وکاس بیمار ہو گئے ان کی فوج میں خالد بن ارفتا بہت بہادر اور تھے فوج کی کمان انہیں سونپی اور خود صرف ہدایات دینے کا کام سنبھالا. کیونکہ بیماری کی وجہ سے وہ لڑنے کے قابل نہیں تھے آخر جنگ شروع ہوئی رستم اور دوسرے ایرانی سردار لشکر کو جوش دلا رہے تھے ادھر عرب کے شاعر لشکر میں پھیل گئے اپنے اشعار کے ذریعے سے مجاہدین میں جوش بھر دیا ایرانیوں نے سب سے پہلے اپنے جنگی ہاتھیوں کو آگے بڑھایا غمسان کی لڑائی تمام دن جاری رہی تین دن تک یہ لڑائی ہوئی آخر تیسرے دن ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اللہ نے مسلمانوں کو فتح اتا کی کادسیہ کی فتح کے بعد سیدنا سات بن ابی وکاس آگے بڑھے شہر بابل اور کوسا فتح کیے پھر ایران کے پائے تخت مدائن کی طرف بڑھے اور پھر مدائن بھی آپ کے ہاتھوں فتح ہو گیا سیدنا عمر رضی اللہ انہوں کو ان عظیم و شان کامیابیوں کی اطلاعات ملی تو بے حد خوش ہوئے تیار کیا یہ لشکر شہر جلولہ میں جمع کیا گیا اس کے گرد خندق کھو دی گئی اور بھی حفاظتی انتظامات کیے گئے لیکن اللہ تعالی کی مہربانی سے اس لشکر کو بھی شکست ہوئی جلولہ کے بعد ہلوان بھی فتح ہو گیا شاہ ایران بھاگ نکلا اس طرح سارا عراق عرب فتح ہو گیا ان لڑائیوں میں کروڑوں کا مال غنیمت ہاتھ لگا جب اس مال غنیمت کا پانچواں حصہ مدینے بھیجا گیا تو امیر المومنین اس کو دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا مجھے ڈر ہے کہ یہ مال دولت کہیں مسلمانوں کو فتنے میں نہ ڈال دے اس کے بعد انہوں نے سارا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا آپ نے کا گورنر مقرر کر دیا اور وہ مدائن سے گورنری کے دور میں آپ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت کام کیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی آپ کوفے کے گورنر رہے چھبیس ہجری کو کوفے کی گورنری سے فارغ ہوئے اور گھر آ گئے اس کے بعد آپ نے خود کو حکومتی معاملات سے الگ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینے سے باہر عقیق کی وادی میں ایک جاگیر عطا فرمائی تھی آپ اس میں زندگی کے دن کاٹنے لگے انہوں نے اپنی وفات تک تقریباً تیس سال یہی بسر کیے اس دوران ملک میں کئی فساد برپا ہوئے لیکن آپ نے خود کو ان معاملات سے بالکل الگ تھلگ رکھا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت کے آخری دنوں میں جب فسادیوں نے آپ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا تو سیدنا سعد وادی عقیق سے مدینہ تشریف لائے فساد برپا کرنے والوں کو بہت سمجھایا ان سے کہا اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ لیکن ان بد فطرت لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا وہ ان سے مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے آپ نے فوراً ان کے ہاتھ پر بیت کر لی لیکن آپ نے مسلمانوں کی آپس کی کسی لڑائی میں حصہ نہیں لیا اس دور میں جب بھی انہیں لڑائی کے لیے بلایا گیا انہوں نے یہی جواب دیا میں اس وقت تک نہیں لڑوں گا جب تک تم مجھے ایسی تلوار نہ دے دو جس کی آنکھیں اور زبان ہوں وہ تلوار مجھے بتائے فلاں کافر ہے اور فلاں مومن مطلب یہ تھا کہ دونوں طرف مسلمان ہیں ان حالات میں میں تلوار کس طرح اٹھا سکتا ہوں انہوں نے اپنی زندگی بہت سادہ گزاری زمین کی دیکھ بھال کرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑتی تو اونٹ اور بکریاں بھی چرا لیتے تھے ایک مرتبہ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے کہ ان کا بیٹا عمر بن سعد ان کے پاس آیا اور کہنے لگا ابا جان آپ جنگل میں اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اور لوگ حکومت اور سلطنت حاصل کرنے میں لگے ہیں کیا اس وقت آپ کا الگ تھلگ رہنا مناسب ہے بیٹے کی بات سن کر سید آسعد بن ابی بکاس بہت ناراض ہوئے اس کی چھاتی پر ہاتھ مارا اور فرمایا خاموش میں اللہ تعالیٰ پوشیدہ اور پرہیزگار بندوں کو محبوب رکھتا ہے سیدنا ساتھ بن ابھی بکاس کو عقیق میں رہتے ہوئے کافی مدت گزر گئی زندگی کے یہ دن خاموشی سے گزرتے چلے گئے اور آپ بوڑھے ہوتے چلے گئے ساتھ ہی آپ کمزور ہو رہے تھے پھر ان کی بینائی بھی جواب دے گئی۔ بستر سے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ آخر 55 ہجری میں ان کا آخری وقت آ پہنچا۔ وفات سے پہلے وصیت کی کہ بدر کی لڑائی میں جو اونی کپڑے پہنے ہوئے تھا انہی میں لپیٹ کر مجھے دفن کرنا۔ قبر پر کچی اینٹ لگا دینا۔ اس کے بعد آخری سانس لی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت ان کا جنازہ مدینے لایا گیا۔ لوگ رونے لگے ہر طرف سے ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آنے لگے اس وقت امت کی ماں سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلامہ حیات تھی انہیں بھی سعد بن ابھی پر بہت صدمہ ہوا. انہوں نے خواہش کی کہ رسول اللہ کے اس قریبی ساتھی اور آپ پر جان چھڑکنے والے صحابی کا جنازہ مسجد نبوی میں لایا جائے تاکہ وہ بھی اپنے حجروں میں نماز جنازہ پڑھ سکیں اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ جنازہ مسجد میں پڑھنا ٹھیک نہیں یہ سن کر عائشہ صدیقہ نے فرمایا رسول اللہ نے سحیل بن بیزا کا جنازہ مسجد میں پڑھا تھا اس پر لوگ خاموش ہو گئے سیدنا سعاد بن ابی وقاس کا جنازہ مسجد میں لایا گیا مدینہ کے حاکم مروان بن حکم نے جنازہ حجروں کے سامنے رکھوایا اور نماز جنازہ پڑھائی سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ نے اپنے حجروں کے اندر نماز پڑھی یہ حجرے مسجد کے ساتھ بنے ہوئے تھے نماز کے بعد میت جنت البقی میں پہنچائی گئی اور اسلام کے اس عظیم سپاہ سالار کو دفن کر دیا گیا۔ آپ کا قد چھوٹا تھا، سر بڑا، ناک چپٹی اور جسم مضبوط تھا۔ ہاتھوں کی انگلیاں موٹی اور مضبوط تھی۔ آپ نے کئی نکاح کیے، 18 لڑکے اور سترہ لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ بشپن میں تیر اور کمان بنانے کا فن سیکھا۔ ہجرت سے پہلے ان کی روزی کا یہی ذریعہ تھا۔ اس زمانے میں اس سنت کی بہت قدر تھی اس لیے کہ وہ زمانہ ہی تیرو تلوار کا تھا آپ نے اس فن میں ایسا کمال حاصل کیا کہ دور دور سے لوگ ان کی بنائی ہوئی کمانے اور تیر خریدنے کے لیے آتے تھے بعد میں انہیں کافروں سے لڑائیوں کے سلسلے میں مال غنیمت ملنے لگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وادی عقیق میں زمین کا ایک ٹکڑا عطا کر دیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں کے وظیفے مقرر ہوئے تو ہر بدری صحابی کا پانچ ہزار درہم وظیفہ مقرر ہوا آپ بھی بدری تھے آپ کو بھی یہ وظیفہ ملا اس کے علاوہ عراق عرب کی لڑائیوں سے بھی انہیں غنیمت میں بہت بڑی رقم ملی اس طرح آپ بہت خوشحال ہو گئے مدینے میں آپ کا ایک وسیع مکان تھا یہ مکان بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا کوفے اور عقیق میں بھی ان کے دو مکان تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی آپ نے بیسوں خرید کر آباد کی اور اپنی روزی کھیتی باڑی اور بھیڑ بکریوں کو پال کر کمانے لگے وفات سے پہلے آپ نے پانچ ہزار درہم زکوٰۃ نکالی آپ قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے قرآن مجید کی بہت سی صورتیں آپ کو حفظ تھیں تلاوت کا بہت شوق تھا اس کا ناگا نہیں کرتے تھے دلاوت اس قدر خوش الہانی سے کرتے کہ سننے والے محف ہو جاتے فرمایا کرتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے قرآن اللہ کا خوف دلانے اور نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے اس لیے جب پڑھو تو رو اگر روتے نہیں تو چہرے سے خوف ظاہر ہو خوش الہانی سے پڑھو آپ قرآن کے حافظوں کی بہت قدر کرتے تھے قادسیہ کی لڑائی کے بعد آپ نے غنیمت کا مال تقسیم کیا میں جو حافظ قرآن تھے انہیں اپنے حصے کے علاوہ بھی خاص حصہ دیا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا کافی وقت ملا. آپ نے نبی کریم کی دو سو پندرہ احادیث امت تک پہنچائیں سیدنا عمر فاروق کو آپ پر اس قدر بھروسہ تھا کہ لوگوں سے کہا کرتے تھے جب تم ساتھ سے رسول اللہ کی کوئی حدیث سنو تو پھر کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں آپ کو کسی مسئلے کے بارے میں علم نہ ہوتا یا کسی حدیث کے بارے میں کوئی شک ہوتا تو فوراً دوسرے اصحاب سے پوچھ لیتے تھے ایک مرتبہ تعاون کی وبا کے بارے میں شبہ پیدا ہوا چنانچہ اسامہ بن زید سے پوچھا آپ نے رسول اللہ سے تعاون کے بارے میں کیا سنا ہے سیدنا اسامہ نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ تعاون اللہ کے عذاب کی ایک قسم ہے یہ وبا بنی اسرائیل کے ایک طبقے پر بھیجی گئی تھی اگر تم سنو کہ فلاں جگہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جاؤ اور اگر تمہارے ہاں تعاون پھیل جائے تو وہاں سے بھاگو مت جس زمانے میں سعد کے گورنر تھے کوفے کے ایک بزرگ مدینہ منورہ گئے اور سیدنا ابو ہریرا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں سیدنا ابو ہرارا نے فرمایا کیا کوفے میں سعد بن ابھی وکاس عبداللہ بن مسعود، عمار بن یاسر اور حذیفہ بن جمان نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آپ نے ان بزرگوں کی علمی قابلیت اور اونچے رتبے کے بارے میں بھی بتایا آپ کو دین کے مسائل میں بہت سوج بوش تھی اور ان اصحاب میں شمار ہوتے تھے جن سے لوگ دین کے مسئلے پوچھا کرتے تھے آپ نہایت عبادت گزار تھے اللہ سے بہت ڈرتے تھے اکثر رات بھر عبادت کرتے روزے رکھتے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ کے خوف سے جسم لگتا چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تحجد کی نماز کے بہت پابند تھے نصف رات گزرنے پر مسجد نبوی میں جاتے نمازیں پڑھتے اور دعائیں مانگا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے الہی میرے گناہوں کو بخش دے مجھے اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق دے پانچوں نمازوں کی ادائیگی میں وقت کا بہت خیال رکھتے تھے کوشش کرتے تھے کہ نماز کسی حالت میں قضا نہ ہو ایک مرتبہ مغرب کی نماز قضا ہو گئی اس قدر غمگین ہوئے کہ دیکھنے والوں کو ان پر ترس آنے لگا رمضان شریف کا مہینہ آتا تو خوشی کی انتہا نہ رہتی اس مبارک مہینے میں دن رات عبادت میں مشغول رہتے تھے رات کے آخری حصے میں آخرت کے حساب و کتاب کا خیال کر کے اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی اگرچہ جوان ہوتے ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اسلام سے پہلے کا زمانہ یاد کر کے رونے لگتے زندگی میں بہت ہجکیے کے آخری حصے میں تو صرف عبادت کی ہو کر رہ گئے تھے سیدنا سعاد بن آساد وکاس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی ہر وقت آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے بہت محبت تھی آپ نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی دعا قبول فرما ان کی اندازی کو درست رکھنا اس مبارک دعا کی وجہ سے لوگ ان سے دعا کی خواہش رکھتے تھے اور ان کی بد سے خوف کھاتے تھے اخلاق اور عادات کے مالک تھے بہت غیرت مند تھے پرہیزگار بھی بہت تھے کبھی ایسا لکما نہیں کھایا جس کے حلال اور پاک ہونے میں ذرا بھی شبہ ہو آپ میں سخاوت کا جذبہ بھی بہت تھا اپنے دروازے سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے خود حاجت مندوں کے گھر جاتے اور ان کی ضرورت پوری کرتے تھے اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرتے آپ بھی ان دس صحابہ میں ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں نام لے کر جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی آپ اولین ایمان لانے والوں میں بھی شامل ہیں اور بدری صحابی بھی ہیں ہدیبیا میں بیت رضوان میں بھی شریک تھے آپ ان چھ اصحاب میں بھی شامل تھے جن کے نام سیدنا عمر نے خلافت کے لیے تجویز کیے اللہ کی ان پر ہزار ہار رحمتیں نازل ہوں